مل کرے گا شکار نزگارے گما جی دیکھو اسکار ہم نے کتاب نہ ختم کر لیجیے کتابوں ختم کرتا سبق خراب آنے والے آنکھ محمد نسلی رسول ال کریم ہمارے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں زندہ تھے تو اس زمانے میں آرمی نوکر گوشت کی کاکول میں ایک مکمل سیکولر بنیادوں پر تھی بلکہ اس زمانے میں کوئی سمجھ مجھے یاد نہیں آ رہی ہے کاکول اکیڈمی کا جو کمانڈنگ آفیسر تھا وہ بریگیڈیئر عبداللہ تھا عبداللہ سعید تھا یہ مشہور کا جانی بلب ڈاکٹر سید احمد کا بیٹا تھا اور یہ خاص طور سے اکیڈمی پر اور اس کے جو افسروں کی ٹریننگ ہوتی تھی یہ عبداللہ اس کا نگاہ رکھ رہا تھا بلکہ اس کا باپ سید احمد خان جو ہے تو وہ بھی ان کیڈٹوں کو ان اسسمنٹ کرتا رہتا تھا اور جو آدمی زندار ہوتا تھا تو زندار جو کرڈ ہوتے تھے ان کو پھر خاص طور سے دعوت کر کے اپنے پاس بلا کر ڈاکٹر سیز احمد خان جو تھا نا یہ یہ ان کی برین واشنگ کیا جاتا تھا اتفاق کی بات ہمارے تین ساتھی منتخب ہو گئے ان میں سے ایک نے چار مہینے لگائے ہوئے تھے اور ایک نے پہلے دو ہوئے چلے لگایا تھے چار مہینے لگائے ہوئے تھے یہ جب منتخب ہو گئے تو انہوں نے کام شروع کیا انہیں رات کا رابطہ مرکز کے ساتھ بھی رہتا تھا تبدیلی مرکز کے ساتھ مارک میدان صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بھی رہتا تھا انہوں نے اپنے مسائل لکھنے شروع کیے میں یہ مسائل درپیش ہیں اس سلسلے میں حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اور پروفیسر مسرت صاحب کے بعد میں پرنسپل جو گزرے پر نکالج ہم دو کو بھیجا کہ آپ جا کر حالات دیکھیں سروے کریں کہ کیا حالات ہیں یہاں اور ہمارے ساتھیوں کی مشکلات کیوں ہیں پھر ہم گئے نے کہا یاد ہے یہاں جائیں گے کیسے سرکاری جگہ ہے اور آرمی کے بڑے مشکلات بھی ہیں اتفاق ان دونوں ہے کہ ان کے میڈیکل آفیسر جو آئے ہوئے تھے تو ان کا میں نے نام پوچھا معلومات بھی خبر کے گریجویٹ ہیں میں نے کہا چلو ان کا نام دیں گے ان کا میں مہمان ہوں بلا لیں گے جب گئے تو انکار نہیں کرے گا کی. کہ مزمل آدمی ہیں میں آپ کو ریسیو نہیں کرتا یہ آپ کو چلے گئے ہم نے اندر کے حالات دیکھے سارے حالات سامنے آئے ہیں تو بریگیڈیئر عبداللہ سعید کے اور عبداللہ اور اس سعید سعید احمد خان جو ڈاکٹر تھا اس کے انہوں نے کہا جی کہ ہم تین آدمی ہیں باشرہ کورس میں آئے ہوئے ہیں اور اس میں پہلے انہوں نے کوئی تنگ کیا کارچر کیا نب کیا مزاق وغیرہ اڑاتے رہے ہماری ڈیڈی کا اور باقی زندگی کندگی کا پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد اسمر خان نے اسے ہمیں بلایا پال بٹھا کر بڑے پیار سے کھلایا پلایا ہمیں سمجھاتا رہا کہ ہم تین میں سے ایک آدمی جس نے کوئی اس کی کوئی یعنی نہ تبدیلی میں وغیرہ لگا تھا نہ کسی جگہ بیٹھ تھا اس کو تو اس نے صاف کر دیا لیکن ہم دو کے پیچھے پڑا یہ ذرا سخت جان سے چونکہ نظریاتی تھے صرف گھریلو صاف ذرا ذمہ داری نہیں تھی ہمیں یہ کہتے ہم تنگ کر رہے ہیں اس میں سے ایک ساتھی کو نکال دیا اس کے بارے میں ہمیں اگر صاحب سے بھیجا کے جاؤ اس کے نکلنے کے وجوہات معلومات کرو اور پھر معلوم کرو تو پیسے واپس آئیں گے اس کے بارے میں گیا تو ان دنوں پھر کوئی دوسرے میڈیکل آفیسر آ گئے تھے جو حضرت مولانا زخریہ صاحب سے بہت تھے مالی آسانی ہوگی کافی گئے ہم تو معلومات کیوں نے کہا اس کا جیب میجر جب سے ملے اس کا امیڈیٹ میجر سے وہ جانی جائیں وہ مجھے بت رہتا نا کہ کھاؤ دیں تو یہاں سے نکال دیا گیا ہے یا اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو جیسے جا کر کوشش کریں خیر میں نے کہا معلومات کریں فائل پر پوائنٹ کا لکھا ہوا ہے کہ جس میں سے اس کو نکالا گیا ہے کیونکہ اس کی فرموعی کو دیکھ کر کریں گے کہ کتنا کام ہو سکتا ہے فائل پر لکھا ہوا تھا اور ایک گروپ ڈسکشن کروائی ہے جس میں کہا ہوا ہے کہ ٹاپک تھا کہ فوجیں جو ہیں وہ مرال سے لڑتی ہیں یا اسلحے سے لڑتی ہیں حوصلے سے اسلحے سے اس نعرے کو یہ تھا کیڈیٹ اسپیچ کر رہا تھا اس آدمی نے اسپیچ کی جس نے کہا کہ فوجیں جو ہیں مرال سے لڑتی ہیں اسلحے سے لڑتی ہیں اگر فوج, فوج مرال سے نہ لڑ رہی ہوتی تو آج بلوچستان میں جو ہے جنرل شروف جو ہے تو وہ حکومت کے خلاف اتنے کامیاب جنگ میں کر رہا ہوتا ان دونوں روس کو بڑی سوچ تھی بلوچستان پر اور ایک شیروف ایک آدمی تھا ابل جس کو انہوں نے بڑا فنڈ کیا ہوا تھا اس کی پوری بہت سارے لوگ سب ڈر بیٹھے اس پوائنٹ پر الگ ہوا ہے, ہے کہ سوینٹی پاکستانی نظریات ہیں اس کے نیکسٹ سوئنٹی پاکستانی نظریات ہیں میں نے معلومات اور قوانین دکھا ہے اس میں اب کوئی نہیں ہو سکتے ہر چیز کے بارے میں راہیم والے اللہ کے بڑے متفقر ہوئے ہمارے حضر صاحب رحمۃ اللہ بڑے متفقر ہوئے کہ پاکستان کے ادارہ ہے ان بنیادوں پر چل رہا ہے اور دیندار لوگوں کا کانٹا نکالنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کسی دائرے کے بارے میں کام ہونا چاہیے ورنہ تو یہ اسلام کے لیے ملک اسلام کے لیے اور خطرناک ہے جو کہ اسلام کے لیے خطرناک کو ملک کے لیے کیسے نفید ہے خیر اپنے میں اللہ کی شان کے لیے اللہ کا انقلاب آ گیا فوج نے اٹیک اور عبداللہ سعید کو اٹھایا گیا اس کی جگہ چار سدا کا ایک آدمی تو ہمارے نکالا گیا اور اس نے میں دو آدمیوں سے ایک آدمی جو ہمارا تھا وہ بڑا سفجان تھا اس کے کوئی ایسا برائی نہیں تھی کہ اس سے نکال سکتے لیکن اس کو چھ مہینے ڈفر کیا پاس آؤٹ نہیں کر رہے چھ مہینے بعد پاس آؤٹ ہو گیا تو دوسرا آدمی ہمارا آیا تو اس نے بڑا جاندار تھا سے کام شروع کیا اور اوپر سے اچھا وہ عبداللہ صحیح جو تھا وہ جبئی کی نماز کے وقت خاص طور سے کوئی فٹیک مقرر کیا کر سکے تاکہ جمعے کی نماز مل جا سکے جبے کی نماز میں جائیں گے جمعے کی استعمال سنیں گے تو پھر ان کو کچھ نہ کچھ نرجیاتی مواد مل جائے گا دوسرا آدمی جب آیا تو اس نے جمعے کی نماز بھی کے لگو کی بلکہ کابول اکیڈمی میں کہیں نہیں ہوتی تھی تو ان کے لیے بسوں کا بندوبست کیا جانے کا جو ہے تو میں اتوار کہتے ہیں ان کا چھٹی ہوتی تھی اتوار کے دن میں چھ گھنٹے تبدیلی مرکز میں گزارنا اور ان کے پاس آنا شروع کر دیا اور کے ساتھ سے بڑا کام ہو گیا اس کے بعد اور تحقیقات میں کہیں اتنے برگیڈی فضر الرحمان کے بعد میں برگیڈی ریٹائر ہوئے ہیں یہ جو ہے تو اسلامیال کنسٹرکٹر آ گیا اور فلس کا جو ہے تو آ گیا عبد الحمید آ گیا یہ تھا گورنمنٹ کالج افراد آباد کا گریجویٹ ماسٹر وہاں سے تھی اور فیض الرحمان جو ہے یہ خاص طور سے ہمارے قابل جاتی تھے فیض الرحمان سے ہم نے یہ معلومات کروائیں کہ کیڑس کو زندار کیڑس کو نکالا کیسے جاتا ہے اس نے پوری اپنی رپورٹ بھیجی اس ان کے نکالنے کی وجوہات ان کی صرف زنداری نہیں ہوتی ہے اور دن پر نکالنا کوئی قانون آئی فوج کے قانون میں نہیں ہے پاکستان کے آئین میں نہیں ہے فوج کے قانون میں نہیں ہے میں نے کہا یہ ان لوگوں کو تنگ کرتے ہیں ٹارچر کرتے ہیں پریشان کرتے ہیں جذباتی کرتے ہیں یہ پھر بول پڑتے ہیں اور یہ روڈ ہو جاتے ہیں اور نان کوپریٹو ہو جاتے ہیں نکالتے کہ تو اس پر ہیں اور میں نے بس ٹھیک ہے میں نے ترکیب کی اور اس کے بعد کوئی ہمارا آدمی کیا ہے نہ کامیاب ہو کر کا نہیں لکھنا ہے یہ جب عباس گیا تھا آباس جا رہا تھا کہ تھا وہ جب جا رہا تھا میں نے کہا برفودار عباس پاکستان کے آئین میں فوج کے گاڑیوں میں کئی مہینے لکھے ہوئے کہ تمہاری گاڑی صاف کریں گے یا تمہیں نکالیں گے تمہیں ٹرک سے ٹارچر کریں گے اسنب کریں گے برا بلا کہیں گے کاجمل کریں گے تمہیں اور پریشان کریں گے اگر تم اگر جذباتی ہو گئے بال پڑے اور نان کوپریٹو ہو گئے سخت ہو گئے پھر تمہیں نکالیں گے اور تم کی باتوں کو مزاق میں رہے اور ہمت سے کام کرتے رہے اور کو آپریٹر ہوئے ساری باتیں آپ سے درست ہوئیں تو آپ جس حال میں جا رہے ہیں اسی حال میں انشاءاللہ شاء آپ کو پاس آؤٹ کریں گے اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے وقتاً فقتاً حالات بتاتا رہا آتا رہا تو باقی ساری باتیں اس پر گزری کرنا, کرنا، کار میں کرنا یہ برداشت کرتا رہا کہتا کیا جی. آخر اس نے خط بھیجا کہ میری پاسنگ آؤٹ ہے تو اس میں آپ ضرور آئیں گے پانچ نوڈن میں گیا تو اس نے کہا جی میرا سولہ فارمر ہو رہا تھا ایک بار زندہ سوٹا فارمر نے نہیں کیا بارہ کتنی پلٹ تھی تھی سولہ پلٹ ہونے اور پینتیس آدمی ایک میں کہاں سولہ پینتیس کتنے ہوئے تین سو پچاس اور ایک سو پچاس پانچ سو آدمی پانچ سو اس میں سے ایک پلاٹون ایک پلاٹون کا جھنڈا یہ اٹھائے ہوئے تھے نا میں نے کہا اللہ کے احسان ایک بٹسول تو تمہارا ہے نا ایک بٹسول تو تمہارا ہو گیا ایسا بھرا ہو گیا پاس آؤٹ بھی ہو گیا اور ایک پلاٹون کا جھنڈا بھی آپ نے اٹھایا ہوا ہے تو وہ اچھی بات اللہ کے احسان ہے اور اس کے جو افسر تھے انہوں نے اس بات کو تفسیم کیا کہ ہم نے اس کو بہت ڈاکٹر کیا ہے لیکن ایسا برداشت والدمی ہم نے نہیں دیکھا تو اس میں مضبور نے دوسرا بیان کرنا چاہتا تھا بدلہ علوم یہ کیسے نکلایا مجمون نے جو بیان کرنے کا امیر کی تھی وہ یہ تھی کہ ہر چیز کا پہلے بول ہوتا ہے بول کے بعد غور وجود میں آتے ہے غور کے بعد اصول ہوتا ہے اصول کے بعد رسوخ ہوتا ہے چار باتوں کو بیان کرنے کا ہاں جی کد اور بال فکر اور غور اور اس چیز کا اصول پھر اس چیز کا رسوخ ہر چیز کے بارے میں پہلے بولتے ہیں کال ہوتا ہے زبانی بات ہوتی ہے بول ہوتا ہے اس کو آدمی سنتا ہے سننے کے بعد سن غور کرتا ہے اس کے معنی کو سمجھتا ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے تو اس کو حاصل کرتا ہے وصول ہونے کے بعد جب تک رسوخ نہ ہو تو وہ پکی نہ ہوئی وہ اندر سے تو اس کے ذائل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے وہ چیز ظائل ہو جاتی ہے اور اگر وہ جس کو پکی ہو جائے پھر زائل نہیں ہوتی حالانکہ شاید میں نے ڈائمنگ سیکھی سن اٹھتر میں مارچ سن اٹھہتر میں میں نے ڈائجمنٹ سیکھی اور اٹھتر اپریل سن اٹھتر سے لے کر مئی سن انسی تک گاڑی چلا رہا تیرہ مہینے چلے مہینے گاڑی چلائی ایسے حالات آ گئے کہ اس کے بعد اللہ کی ساتھ بارہ سال میں نے سائیکل چلایا کرونا لے کر سن اکاسی تک ہوئی بارہ سال سائیکل چلایا اللہ کے ساتھ اور اس میں جو ہے تو کچھ ایسے ایسے حالات دوبارہ گاڑی خریدنی پڑی تو, تو میں جب بتائی دوں بیٹا ہاتھ کانپ رہے ہیں تمہارا ساجر کہاں سے آپ کہا ڈرے نہیں آپ کی مش زائل نہیں ہوئی ہوئی ہے مچھ زائل نہیں ہوئی آپ ایک دن دو دن آؤ اندر ہی پھر جائیں سر وہ زائل نہیں آتا آپ کو دوبارہ جو داخلے کی اسکول میں یا اس کی ضرورت نہیں ہے تو باقی اس کی بات ٹھیک تھی وہ چیز زائل نہیں ہوئی تھی مدم ہو گئی تھی مدم ہو گئی تھی زائل نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ جو چھ مہینے حکومت کی طرف سے ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے تو لرنر کو کرے تو تیرہ مہینے ہو گیا تھا تو تیرہ مہینے میں رسوخ اس کا ہو گیا تھا اور رسول کا باطن میں رسوخ ہو گیا تھا لہذا اس کا ذہول ہونا اور زائل ہونا نہیں ہوا تو اللہ تبارہ کا طلب تھا جو ہے یہ باطن میں آتا ہے اور فلانے کے بعد پکا ہوتا ہے پکا پھر زائل نہیں ہوتا ہے اس سبق کا اصول ہے کہ قبول کے بعد قبول کے بعد کبیرہ گنا کے, کے ساتھ بھی رد نہیں ہے ایک اصول ہے ایک رسوخ ہے قبول ہے یہ بات بھول گئی تھی رسوخ ہے, وصول ہے, وصول ہے, رسوخ اور قبول ہے اصول کہتے ہیں کہ آدمی کو یہ باطن کا جو حال تھا یا یہ باطن کا مقام تھا اس کو حاصل ہو گیا رسوخ جو ہے اس کو پکا ہو گیا اور قبول یہ ہے کہ اب اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے دربار میں بطور خاص بندہ کے قبول بھی کر لیا ہے جب قبول جب ہو جائے تو قبول قبول شدہ سالک جو ہوتا ہے قبول شدہ صوفی جو ہوتا ہے اس سے اگر گناہ کبیرہ بھی ہو تو اس ایسا اللہ کا تعلق زائل نہیں ہوتا ہے بڑے حیران ہوتے ہیں کہ اللہ کا تعلق زائل میں کبیرہ گناہ کے ساتھ گزارے کیوں نہیں ہوتا جو؟ یہ جو ہوتا ہے جب شادیوں کو پکی ڈرائیو لا گئی اس سے حادثہ نہیں ہوتا ہے کیا کبھی کبھار بھی نہیں ہو سکتا کبھی کبھار ہو سکتا اتنے مشکل حالات آ گئے ڈاکٹر سیار صاحب کتنے آیا نہیں آیا کبھی کبھار ہو سکتا ہے یہ بڑے مارے ڈرائیور ہے نا اسے میں کہا کرتا ہوں میرا بس چلے گا جتنی حکومت میں حکومت میں ڈرائیور کی تو دیتی نا. دلخوا دلخوا دلخوا. ہے نا اتنے بس تو میں ڈرائیور رکھوں ہمارے ڈور ڈاکٹر صاحب بھرتے ہیں جی ارے کے بارے میں ڈاکٹر کہا کرتے تھے یار سب پر صاحب کے بھارج ہے اس کے کہتے کہ آدمی کا تعلق مالا پکا ہونے کے بعد بھی سور ہیں شریعت میں ایک اصول ہے اس میں کہتے ہیں کہ امبیال مسلاط اسلام معصوم عل خطاح ہے امبیال مسلاط اسلام جو ہیں تو یہ خطا سے معصوم ان سے خطا ہوتی نہیں ہے اور اولیاء اللہ جو ہیں اولیاء اللہ جو ہیں یہ یہ, یہ ہیں محفوظ احل خطا, خطا ہے اور اللہ محفوظ احل خطا ہے اور ہم یا لسدالسان معصوم احل خطا ہے فرق کیا ہو گیا ساز رہی نہیں سکتا, نہیں سکتا. <تصفح> جیسے اسپشٹار سے آگ مجالو جلتے, جلتے ہی نہیں ہیں جلتے ہی نہیں ہے ایک ضروری ٹیلیفون آ گیا جن سے میں ان کو کہہ دوں کہ آپ کو میں بات کرتا ہوں کہ ہم یا لمس اسلام معصومت رکھتا ہے اور یا اللہ معفوز رکھتا ہے اور یا اللہ محفوظ رکھتا ہے ہم یا لسلا ان کو ہوتا ہی نہیں معفوز میں خطا کی مثال ہوتی ہے جیسے روئی کے آج تمہارے کم نہیں لیکن بائلس کی جی جی جی آؤ جی جزا کلا جی بالکل جی کوشا تو سک جزاک اللہ جی جزاک اللہ جی اور اس کو زموں ڈال لیکن مہلے چورو دے بیان کو ماں ماں بتاؤ سر گھرو کو بیا بتاؤ سب سیدھی خبروں میں ہاں ان انشاءاللہ اللہ ان شاء اللہ جی بھائی محفوظ الخط ہے کہ روئی کے گالے کو پانی میں ڈبو دیں بیان نکال دیں اب اس کو بھی آگے نہیں دیکھتی اس برشاد کو بھی نہیں لگتی اس کو بھی نہیں لگتی لیکن جب یہ خشک ہو جائے تو اس کو لگ سکتی ہے خشک ہو جائے اس کو لگ سکتی ہے اس لیے کہتے ہیں الی اللہ محسوس الخطاح ہیں نہیں کسی وقت خطا ولایت کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے ساتھ ہے لیکن یہ ہے کہ اہل حق اور اہل اللہ کی جو یہ بات ہوتی ہے کہ خطا پر یوں آگاہی ہو جائے تو ان کو ردامت ہو جاتی ہے تو بقائب ہو جاتے ہیں ان کا اللہ کا سڑک ٹوٹتا نہیں ہے بحال ہو جاتا بلکہ بعض اوقات ندامت اور سرفار کے بعد ایسی ندامت ہو جاتی ہے ایسا سرفار ہو جاتا ہے کہ پہلے سے زیادہ محتاط ہو جاتا ہے آدمی اور پہلے سے زدہ چکور میں ہو جاتا ہے یعنی پہلے سے زیادہ محتاط ہو جاتا ہے اس لیے ہمارا یہ تجربہ ہے کہ جو ملازم غلطی کر رہا ہو تو اس کا آدمی سمجھاتا ہے ذرا گائڈ کرتا ہے ذرا اس کو بریتنگ دیتا ہے ذرا اس کو کاؤنسلنگ کو کرتا ہے یہ زیادہ امپروو بعض وقت بہت اچھے امپروو ہوتے ہیں پہلے سے زیادہ اچھے جاتے ہیں بڑے کام کرتے ہیں ہاں جب دو تین بار کے بعد میں ہوتا مندازہ ہوتا ہے ایک آدمی جھیٹ ہے حاصل نہیں کرنے اپنی عادتوں پر پکا ہے بعض کام کرنے تو ایسے کہتے ہیں کہ تعلق والے بندوں سے خطا ہو جائے ان کو نظامت ہوتی ہے اور نزامت کے بعد استخبار سے ہوتا ہے کہ ان کا تعلق جو پہلے سے زیادہ مضبوط ہے نہیں ہوا کی بھی گائے ہے اور میری بھی گائے ہے نا گائے باز کا رسی کو توڑ توڑتی ہیں نہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہیںھٹھا برساش ہوگی جب اس کو گہرا ڈال دیا تھا تو وہ گوٹھا کے بعد پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے رسی مضبوط پہلے تھی نا اس سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے وہی حال تو, تو نزامت کا ہے توبہ کا ہے کہ نزامت اور توبہ کے بعد حالت اللہ کا جو پہلے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے اور شیطان کی بڑی چال یہ ہوتی ہے کہ یہ آدمی کو نامید نا کر لے مایوس کر لے گنا کے بعد ناؤمید کرتا ہے مایوس کرتا ہے کہتا ہے بس تو, تو خدا کے تعلق کے قابل ہی نہیں رہا زیادہ تم قریب ہی نہ ہو جس وقت آدمی گنا پر مایوس ہو گیا جو آدمی گنا پر مایوس ہو گیا یہ آدمی پھسل گیا گر گیا اس کا کہیں ٹھکانا نہیں ہے اس کا کہیں ٹھکانا نہیں ہے یہ پھسل گیا اور یہ جو ہے تو ہو گیا خراب ہو گیا اور جو مایوس نہ ہوا رجوع ہوا اس کو مڑا سر اللہ کی طرف نازب ہوا اور تو بطائب ہوا تو یہ پہلے سے زیادہ قرب حاصل کر گیا کیوں کہ اللہ تبارا کسی کو نہیں کرنا یا اجازت اللہ الحال حسین نہیں تکنت البول رحمت اللہ اے میرے بندوں جن نے کیا ظلم اپنی جانوں پر نہ نہ امید نہ ہو جی میری رحمت سے اللہ تبارک ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں اور وہ تو بہت زیادہ مقبت والا ہے اور بہت زیادہ رحم والا ہے یہ یاد نازر ہوئی ہے کہ شانہ حضور جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ جس وقت مکہ مکدمہ فتح ہو گیا اور بہت سخت سخت مخالف اور کفار کفار جو تھے وہ آ کر تو بتائیں بول کے اسلام قبول کرنے لگے تو وہ شادی وہ رضی اللہ تعالیٰ جو سب سے آخری شادی ہیں ان کا خیال ہوا کہ تو ایسی چیز ہے کہ میں بھی قبول ہو سکتا ہوں اگر میں نے حضور صلی اللہ کے چچا کو شہید کیا ہے ان کا پیڈ چارج کیا ہے کلیجا نکالا ہے ساری باتیں کی ہیں تو یہ قبول کرنے کے لیے آیا اسلام قبول کرنے کے لیے تو سب نے کہا کہ میرے تو اتنے بڑے گناہ زندگی ہیں ان کی معافی کیسے ہوگی پرائت نازل ہوئی کہ آ... کیسی آیت نازل ہوئی ڈاکٹر سے جی؟ دو... یہ تو ہے یہ آخری جاگ روک پہلے آیت نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و سالہ تمہارے گنا تو تمہارے گنا میں سے بعض کو معاف کرے گا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بعض کو معاف نہ اللہ پاک چاہے گا تو معاف کرے گا میں تو, تو ایسا فار آدمی میرے بارے میں چاہ میں چاہ درختیات نہیں ہوئی معاف ہوتا ہوں کہ نہیں ہوتا ہوں تو چلے گا پھر نہیں کیا دوبارہ پھر تو دوبارہ آیا کہ اللہ تبارہ بعض گناہوں کو معاف کر دے گا کہ بازو گناہوں کو معاف نہیں کیا تو کباڑ کا تو کرایا پھر تیسری آج نازل ہوئی کا پھول رہیں گے نزل ہوئی اور دوسری کون سی اور پڑی بھائی وہ یقر ماتون اس پر بھی انہوں نے کہا کہ شرک شرک تو میں نے کیا ہوا ہے پھر یہ آئے نازل ہوئی وہ کون سی پڑی آپ نے سرف علام حسین کو لیا بادی یا, یا, یا, یا با بندو جو ظلم کیا جانا تھا لا تب نیل یکر ظلم تبادلہ سارے گنا تھا کہاں مسئلہ بنا جاتا شیطان کی دو باتیں بڑی عظیم ہیں یہ تجربہ ہمارا آپ کو میں بتاؤں گا ایک تو آخرت کے اعمال کے بارے میں انسان کو ندامت سے اور اختفار سے مایوس کرنا تاکہ یہ گناہ میں بھٹکتا رہے اور ایک یہ ہے کہ دنیا کے کاموں کے بارے میں اس کو رحمتی لائی سے مایوس رکھتا ہوں تو پتنی پاس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تیرا کام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے تیرا کاروبار فیل ہوتا ہے کہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے اور اس, اس کے نتیجے میں اس کو دو چیزیں حاصل ہوتی ہیں شیطان کو دو چیزیں انسان کے بارے میں حاصل ہوتی ہیں یا تو اس کو مایوس کر کے اس دنیا کے کام سے نکال لیتا ہے جب اس کی دنیا خراب ہوئی تو اس کا دن بھی خراب ہوتا ہے اور یا اس کو پریشان کرتے کرتے سائکیٹک مریض بنا دیتے ہیں اور اگر مومن کو مریض بھی بنا دے تو اس سے بھی اس کو فائدہ ہو جاتا ہے کہ اس سے کچھ تو نقصان پہنچا دیا تو اس لیے مومن آزمین کو اللہ گزار پر توقع اطمینان اور حوصلہ ہونا چاہیے اس حساب جی کہ میں کوشش کروں گا میں دعا کروں گا میں ایمان والا ہوں میرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رحمت والا تعلق ہے رحمت والا تعلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے مسئلے کو ضرور حل فرمائے میرا مسئلہ ضرور حل ہو اور اگر میری کوشش اور میری دعا کے باوجود اگر اس مسئلے کو میں چاہ رہا ہوں حل نہیں ہوا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ میرا رحمت والا تعلق ہے پھر انشاءاللہ اس میں میرے لیے بہتری نہیں تھی اس سے میرے لیے بہتری نہیں تھی اللہ تبارک و تعالیٰ بجائے اس کے کوئی دوسری بہتری بنی تھی مجھے آتاف ہمارے ایک پروفیسر ہوتے تھے نیا بشیر صاحب گالیا اس اسکول کے ٹیچر ہوتے تھے نیا بشیر صاحب ہمارے صاحب بیچ تھے پرنسپل کی بہت ساری گالیات اسکول کی اس کے لیے دو ٹیچر کمپٹیشن کر رہے ہیں ایک روح المین صاحب تھے اور ایک بشیر صاحب انٹرویو کے نتیجہ آیا روح الدین صاحب جیسے وہ منتخب ہو گئے میر صاحب رہ گئے تو میاں صاحب ذرا گلے وغیرہ بھی کیا کرتے تھے انہوں نے بڑا گلا من ہے کہ میں جی حضرت صاحب کا مریض تھا اور انٹرویو تھا اور میں نہیں وہ ہو گیا خیر ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی عاج طبیعت والے تھے کہ اپنی کوئی ولاد کا دعویٰ یا اپنی کوئی قبولیت جوان کسی بات میں کلا کے بندہ ہوں دعا مانگی ہے, قبول ہوئی ہے سر الحمدللہ للہ نہیں دے رہا میں کیا کروں کو ٹھیک ہے تھوڑا ہی ہے اب اس بار کا دعویٰ تو تھوڑا ہی ہے کہ دعا قبول ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی خیر ہو آئی گئی ہوئی بات کوئی سال پندرہ سال بعد وہ ابھی جو تھے راجیہ اسپور کے پرنسپل ہی تھے کہ ان کو الگ نے بدل دیا ادارہ تحقیق و تعلیم میں جو ان کا الگ نے پیچ ڈی کروایا پی ایچ کرنے کے بعد یہ ادارے کے ڈائریکٹر بنے کامن کا مذاق کرایا کرتے کہ میاں صاحب ڈاکٹر ڈائریکٹر ہو گئے تیسرا ڈال پاس تیسرا ڈی رہ گیا ہے ڈی ان کا جی بڑے حساب کہ ڈیل بھی ہو جائے تو دیکھیے ان کو صرف کے ریٹائر ہوئے. اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو ڈائریکٹر ریٹائر دیر کیا اور ڈاکٹر ڈائریکٹر ریٹائر کیا وہ جو ڈاس پر کی تھی وہ قبول ہو چکی تھی سال بعد ہوا اور بہتر ضرور ہوا بہتر ضرور ہوا اس وقت رات کو کہتے ہیں پندرہ سال صبر کرو تو آپ کو یہ دے دیتے ہیں تو آپ بالکل تیار ہو جاتے ہیں لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان باتوں کو تو پردے غیب میں چھپا کر رکھا ہے ان باتوں کو پردہ غائب میں چھپا کر رکھا ہے اگر ان کو کھول دیا جائے تو پھر تو یہ دنیا دار آپ سے ہم سے زیادہ ادھر آئے والے کیسر صاحب کہہ رہا تھا یہ ڈاکٹر صاحبہ میں خوش آم دیا مکھے بس پوس دی چلتا مما کرتا مم کیسا نظام آ جائے ایسے لوگ آ جائیں تو میں نے کہا فکر بکا جی والے فکر بک راگ لوگ نہ گرا ضمے پورے گٹو نا تو سوری سور صحیح کر مقصد لے رہا ہوگا سر اور تو چھوڑے عبر فاروق عبی اللہ نے اضر خدیفہ رضی اللہ عالم سے پوچھا کہ بھائی خدیفہ میرے گورنروں میں کوئی منافق ہے تو ان کو ان کے پاس منافقین کی لسٹ تھی اللہ نے کہا میرے پاس لسٹ ہے مجھے حضور بتائے ہوئے ہیں لیکن سا جی بتائے ہوئے کسی کو بتانا نہیں تو نے کہا کہ چلے مجھے نام نہ بتائیں لیکن بتائیں کہ میرے گردنوں میں منافق ہے انہوں نے کہا کہ آپ کے گردنوں میں ایک منافق ہے وعدہ تھا راز بتایا نہیں پھر کچھ دنوں کے بعد ان کے جو آنے جانے والے خطوط سینٹر کرتے تھے نا عمر فاروق رجحدات میں گورنر کا خط آیا اس کا کے نام خط تھا اسے لکھا ہوا تھا کہ آ, تو بڑی نہ سمجھے اور تو یہاں نہیں آ رہی ہے اور تجھے یہاں کے پھل یہاں کے انگور یہاں کی شراب اگر اس کو تجھے پتا چلے تو پھر تو دوڑتی ہوئی یہاں پر آئے تو ختم کنفر ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے تو انہوں نے گورنر کو ہٹایا سے کہا کہ آپ نے پا لیا بعد کو آپ نے پا لیا گورنر کو آپ نے اٹھایا تو ہم نے فاروق رد اللہ جیسے سائے اسے مفراست ایل نفاذ تھے ان تک کو دھوکہ دے دیا امر آپ کے ہیں دنیا کی چیزیں تو مقصود ہی نہیں ہیں جی. تو اب جو بات عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ساتھی جو پریشان ہوتے ہیں دنیا کے کاموں کے بارے میں اور ذہن پر بوجھ آتا ہے اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ وہ شیطان کے اسد کرنے کا شکار ہو جاتے ہیں جس میں آدمی تو شیطان جو آدمی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے اس دن کسی عورت کا کسی لڑکی کا خط آیا پھر اس لیے ہے اس نے خط لکھا ہوا تھا کہ میرے یہ ہی حالات ہیں اور میرے گھر, گھر کے یہ ہی حالات ہیں چاروں طرف کے یہ حالات ہیں تاکہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ تبارک کا ہمارے ساتھ پیار کا کام ہے تو اس کے جواب میں لکھا میں نے کہا کہ یہ تو اللہ تبارک کا تعالق تو واقعی پیار اور رحمت کا ہے ہم اور آپ یہ زحمت, زحمت محسوس کرنا شروع کرتے تھے اور میں اللہ تبارک کا تعالیٰ کا تعالق واقعی پیار و رحمت کا مولانوی محمد اللہ لکھا ہوا ہے کہ ماں جو ہے تو نشر والے حکیم کے پاس بیٹے کو جاتی اس کا پھوڑا ہوتا ہے پھوڑا ہوتا ہے نا تو نشر والے حکیم پہلے زمانے میں ہوتے تھے اس کے پاس لے کر جاتی ہے وہ جو ہے تو بچے ماں پکڑتی ہے زور سے بچے کو اور حکیم صاحب نشر لے کر آتے ہے مارتے اس کے پھوڑے پر اور چیختا ہے بچہ اور بچہ چیختا ہے اور اس سے جو ہے تو پھوڑے کی ساری پیپ باہر نکل آتی ہے جی اور آ... اس طور... اس طور مڑ پٹی رکھتا ہے تو یہ کیوں کیا ماں نے اتنی شفقت والی ماں مادر مادر مشتق مشفت نش احتجام یہ کچھ اشعار ہے مادر مسلم مشتق احتجام وہ تو خوش ہو رہی ہے شاد کام کا صرف کہ مشفت ماں جو ہے وہ تو نصف دگنے سے خوش ہو رہی ہے اور بچہ جائے اور وہ سیکھ رہا کیونکہ ماں کو جو ہے تو وہ اس پھوڑے کا کیا اثر ہے اور نشتر کا کیا فائدہ ہے اور مستقبل کے کیا اثرات ساری باتیں اس کے ساتھ کی. اور بچے کو صرف نشتر نظر آ رہا اس کو وہ پسند آ ہے کہ اس کو ٹاپی دے رہا ہے یار جو ٹاپی سے پھوڑا اور بڑھتا ہے جب بلڈ بلڈ شوگر لیول ہائی ہونا تو سارے پاس فارمیشن بیکٹیریا جو ہے ان کی زیادہ ہو جاتی ہے یقینوں کو سو لینا ڈاکٹر صاحب کو, کو انفیکشن والا کیس تھا شو کو کم استعمال ہو رہا نصیحت کہ اس کے دانے نکلے ہوئے ہیں اور آپ سے خطا ہو کر کوئی میں میرے پاس دم کر ہی آ گیا نا مغل ہم لوگ کو لوگ دم کو ہائی کی کھوکھ سی بھی پرائز کرو اس کو کہہ سکتے ہیں ہفتے کے بعد میں ٹھیک ہوتا ہے ملٹی نیشنل حالانکہ اس کے لیے نقصان دے سیار صاحب ہمارے اچھیوں کا اتنا تجربہ ہوتا تھا کہ اسپرنگ کٹار گرمی میں ہوتی ہے نا اسپرنگ کٹار کے دوران ہمیں گھر پر ہدایت ہوتی تھی کہ وہ بنا فریجنے سوال ہوتا وہ کیوں مت لیجیے وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی وگی کھا لیتا ہے نا اس کو اس کا درد اور جلن زیادہ ہوتی ہے اور واقعی وہ کہا کرتا تھا کہ دا وگھی استر کو کے سراکی کی پشتی میں گلف اڑکیا کیے گی ایسے ایسے ہوتے ہیں تو اور واقعی ہی نہیں ہے وہاں سوئے وہ سڑے بڑے پسند ہوتے تھے ہم جا کر کھاتے پہ رات ہوتے تھے کہتے, کہتے کہ ماں درد میں ہوئے نہیں کہ وگے میں نوکرے اس اڑکیا کی گئی استرو درد بھی درد <laughs> واقعی تو غذاؤں کا پورا علم میں جناب ڈیڈی بیماریوں کے بارے میں ماں خوش ہو رہی ہوتی ہے نشتر لگ رہا ہوتا ہے درد ہو رہا ہوتا ہے اور بچہ پریشان ہو چیخ رہا ہوتا ہے ایسے ہی من جانب اللہ ہمارے اور آر کے بارے میں جو اللہ کے فیصلے آتے ہیں ذرا مشکلات ہوتی ہیں تکالیف ہوتی ہیں تو رحمت کے ذریعے سے آ رہے ہوتے ہیں رحمت کی وجہ سے نہیں آ رہے ہیں رحمت الہی اللہ کی کافر پڑے ہیں محمد پر رحمت ہی رحمت ہے اس گڑی سڑی میں آتا ہے کہ آدمی نے ایک جیب میں اگر مسوخ رکھی اور دوسرے جیب میں ڈھونڈ رہا تھا اس کو تکلیف ہوئی کہ گم ہو گئی ہے اور سر سے سر سی جیب میں ہاتھ ڈالا اور نکل آئی اتنی تکلیف کا بھی اس کو آجر خواب ملتا ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں کانٹا چپ جائے اس تکلیف کا بھی اس کو جواب ملتا ہے اور اس کے گنا معاف کیونکہ مومن کے لیے دربار دربا دربا الہی میں رحمت رحمت, رحمت, رحمت, رحمت, رحمت ہی نہیں ہے سانی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک تشریح لکھی ہے جہنم کی اس میں لکھا ہے کہ جہنم میں جس وقت ایمان والوں کو ڈالا جائے گا ڈالا جائے گا تو ان کا جو عذاب ہے ان کا آذاب بالت کی ان پر سے گزرے گا لکھا ہوا ہے کہ ان اس کے اپریشن کے وقت آدمی کو نشہ دیا جاتا ہے آپریشن گزر جاتا ہے اس کو تکلیف نہیں ہوتی ہے کہ اس کا عذاب جو ہے وہ حالتگی نسب سے گزرے گا یہ کہ عذاب سے گزرنا ہوگا وہ ہے ختائیں کیوں اس کے لیے رحمت ہے نہیں رحمت ہے وہ بھی رحمت کا سب گرا ہوگا تاکہ اس کے گناہ معاف ہوں اور صاف ستھرا ہو کر جنرل کے قابل بن جائے سبحان اللہ تو ایک توحید جو ہے ان اللہ اللہ افرنگ عشت کا بھی اللہ تبارک سراک شرک جتنے کیا اس کو تو معاف نہیں کرتا وہ یا شاید علاوہ جو کچھ مار کے آدمی توحید کے بغیر گیا شرک کو لئے گیا تو پھر اس کی گنجائش تو رہی ورنہ توحید کو اس میں لے کر چلے جاؤ جائے جا جا اگر آدمی اتنا ہی جو کہ یا اللہ مانتے ہیں ہم جانتے تو سارے کفار ہیں مانتے اہل اسلام ہیں اور عمل کرتے ہیں تو الاد آباد اتنی بڑی راہمتیں توحید کے ساتھ لگی ہوئی تو شیطان کے دو اخرنوں کو کامیاب ہونے نہ دیں دنیا کے ممالک ہیں کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اللہ سے مانگیں گے ہمارا اللہ سے ہم دورہ تعلق ہے ہمارا کام ضرور ہوگا اور اگر نہیں ہوا تو من جانب اللہ اس میں بیٹھ لیجیے ایک دفعہ ایک عورت کراچی سے آئی انہوں نے کہا کہ میں جی کہ ہمارا حضرت حضرت بلاشرف صاحب کے ساتھ بیٹھ کا تعلق تھا اور میرا خامند آیا اس نے کہا کہ مجھے ایک کراچی میں اچھا چانس اچھی پوسٹ مل رہی ہے تو میں اس کا ٹرانسفر کر دوں تو کیا رضر صاحب نے اجازت نہیں دی ہاں نہیں کیا کہتے ہیں اس نے کر لی کہتے ہیں اس ٹرانسفر سے اور وہاں کی جیسی پوسٹ جن مشکلات میں ہم گرے ہیں ہم آپ کو کیا بتائیں جان نہیں چھوٹتی تو ہم کیا کریں میں نے کہا یہ تو وہ تو میں نے کہا بڑے بشیروں والی شخصیت ہے جو بات کہتے تھے ہم تو آنکھیں بند کر کے سمانا کرتے تھے اور باقی آنکھیں بند کر کے مانتے تھے تو آگے بہترین جب نکلتی بحرت ہوتی تھی میں آ کر اتنا باتیں سنا میں کیا میں نے کہا جی میں ایم کے لیے داخل ہونا چاہتا ہوں لاہور میں کہا جی کیوں میں نے کہا جی میری پروموشن میں ہے اس کے بعد کیونکہ مجھے لوگوں نے کہا تھا کہ نئے رول آ رہے ہیں میڈیکل ڈیٹر کاؤنسل کے اور اس میں انہوں نے جو ہے تو وداؤٹ پوسٹ گریجویشن ساری پروموشن آپ کرنے والے اور انہوں نے بڑا غصہ کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بغیر <متصف> پوسٹ گریجویشن نہیں کر سکتا میں نے کہا بات ہے یہ آپ اگر نہیں چاہتے تو فرق فرق دموں گا میں نہیں کیا جی مجھ سے سات سات سینئر لگے ڈاکٹر تو چلی گئی مجھے بھی نہیں روکا تھا اگر میں جاتا مجھے بھی بیچ رہے تھے لیکن وہ چلی گئی میں ایک دن, دن چلا گیا اخبار, اخبار بھی میں نہیں پڑھتا اخبار پڑھنے کے ایسے اخبار پڑھ تھا اس کو میں نے دیکھ لیا تو اس میں لے ہوا تھا کہ سچویشن ویکنٹ اور اینڈمی ڈپارٹمنٹ سیون میڈیکل کالج پوسٹ ہے پوسٹ ہے تو اس میں لے کے تھا فائیو ایئر پریکٹیکل میرا تو فور ایئر میں درخواست دے دی درخواست دے دی حیرت انگیز بعد کہ ایسے ہی میں خود فریڈنگ کری گیا اس پروڈکٹ کے ساتھ میں نے کہا آپ نے پریکٹیکل ایکسپیرینس لکھا तो ٹیچنگ نہیں لکھے ہوئے تو فور ایئر میرا ٹیچنگ ایکسپیریئنس ہے ون ایئر آؤٹ جانا ہے آپ کا پریکٹیکل کرائٹیریا میں پورا کر رہا میں کنسرنٹ ہو گیا کنسرٹ ہو گیا انٹرویو کے میں ہوں وہ کمیشن والا کی ہے تو کہا نا... نا... کہ اس کا مطلب کہ لے رہے ہیں سلیبس کے ساتھ گپ شپ لگا تا. اب ہر ایک آدمی کوئی نہ کوئی میرا مذاق اڑا رہا ایک ممبر صاحب وہ ہیں برگڑی ریٹائرڈ تھا بڑا اچھا آدمی تھا مجھ سے کہتا ہے آپ ہی سے رہتے ہیں ظلم کرتے ہیں اور جو ہے کام نہیں کرتے ہیں اور تنگ کرتے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں کافی طرح اچھا سے اچھا ٹریٹمنٹ پر پورا سارے گرے شک میں جتنے وہاں کے سارے بیان کیے جب یہ لوگ بھی انفارمل باتوں پر آگے میں نے کہا جی بات کرے یہ ہے کہ ہم لوگ ڈاکٹر بناتے ہیں انسان کو نہیں بناتے ہیں وہ بڑا خوش ہوا اس بڑا خوش تھا ڈاکٹر بنا شام تو نہیں بناتے بڑا خوش ڈاکٹر صاحب جائیں اچھا میں سلیکٹ ہو گیا ڈاکٹر صاحب ایم فل کر کے آئی وہ ایم فل ہے اور مجھ سے جونیئر اور میں سلیکٹر وہ کہتی ہے میں کورٹ میں کیش کروں گی اور میں یہ کروں گی اور مجھے کیا گیا ہے ایسے میں ڈرا نے کسی کہا کہ وہ کہتی میں کورٹ کو جاتی ہوں اور ڈاکٹر صاحب فکر نہ کریں پوچھ ایڈورٹائز ہوئی تھی وہ کال ہوئی تھی اپلیکیشن خود نہیں اللہ حضرت صاحب نے فرمایا تھا عزیز بات میں اگر جاتا تو رہ جاتا اور نہ جانے پڑے گا اوکے تو یہ تو خیر ایسے مسجد والے اللہ کے بندے ہیں اور سچ بات ہے کہ محرومی یہ ہے کہ ہم زندگی گزارتے ہیں جو زندار لوگ بھی ہیں وہ زندگی گزارتے ہیں فری لانسر اپنی مرضی والی جب اپنی مرضی سے جو دین سمجھ آیا اپنی مرضی سے بس اس بند مل جاتے ہیں ہم کسی سے سیکھ کر نہیں چلنا رہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کا تعلق بہت ارزان مارکیٹ کی چیز ہے ارزانی چیز ہے اور دنیا آخر کے فوائد کا قدموں میں گرنا یہ تو اللہ کی رحمت کا ایک معمولی جھونکا ہے معمولی جھونکا ہمارے صاحب کے ایک عطے تھے خادم اس کی کوئی اسی سال کی عمر میں وفات نہیں ہوتا یہ کوئی پینسٹھ سال تک ایک خدمت کرتا رہا 63 سالے پھر بہت بوڑھا ہو گیا تھا وہ ان کو پیٹ پر اٹھانے کی ضرورت ہوتی جی تھی اٹھا نہیں سکتا تھا تو اس سے کرتا تھا ایسا باہمت آدمی تھا کہ وہ اپنی جان اور ترک رکھ دس سے کہا ڈاکٹر تھا میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور اب میں اٹھانے کی خدمت نہیں کر سکتا ہوں اب آپ میرے بارے میں کیا کہیں گے تو میں نے کہا فکر نہ کریں میں آپ کے بارے میں مدد کر دوں گا میں نے کہا جی یہ خادم جو ہے آپ کا یہ تو آپ کھا نہیں سکتا سکتے ٹھیک اس کے بعد میں رکھا ہے دس یا پندرہ سال انہوں نے اس کو پینشن پر رکھا انہوں نے کہا ہے ان کے بعد سی اب کھائے پیئے پھر انہوں نے مجھے بتایا کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ ایک اچھا کاروباری آدمی تھا اچھی کمائی کرنے والا کاروباری تھا اس پار پارٹنرشپ میں اور رشتے داری میں اس کی تین شادیاں ہوئی تھیں اور پارٹنر میں اور ان اس میں اور شادیوں میں اس پر ایسے آدھار گزرے ہیں کہ اس کو لوگوں نے نوٹ کے رکھا ہے سارا مال اس کا لوٹا ہے اور اس کی جان بچی ہے اور اس وقت حال میں میرے پاس آیا ہے پندرہ سال یہ کھاتا کی طرح رام سے اور وہ میں نے اس کی سسمنٹ کی کہ آدمی جو ہے تو آئی کی یو کے لحاظ سے ایسا تھا جن لوگوں نے جو اس کو کیا نا آئی کیو میں کمزور تھا کاروبار میں اس کو دھوکہ دیتے رہے ایک شادی میں دھوکہ اور میں اس کے گزر ہوا تھا میں کہ آدمی لیکن اس نے خوب آرام کی زندگی گزاری ہے کھاتے پیتے مزے اور اگر سال کی مجلس میں ایک نعت آ کر پڑتا تھا اس میں ایک شہر پڑھا کرتا تھا کہ مدینے والے سے لو لگا لے مدینے والا بلا ہی لے وہ اللہ شان کے آخر میں حاج ہوا اس کو اگر صاحب فرج پہ بھی لے گئے اور حج کے بعد کی وفات تھی وفات کے بعد ان میں دفن ہوا اور وہ حج کا واقعہ ایسا ہوا تھا کہ ایک افغانی آیا اس کا کوئی مسئلہ تھا اس نے دعا کروائی کو بڑا مسئلہ نے حل کیا افغانی گیا کہ وہ کوئی شکرانہ لے کر آیا تھا کہا کہ اگر صاحب نے آپ میرے شکرانہ لے کر آیا میں نے کہا خدا شکرانے تو لینے کا معمولی نہیں ہے اللہ نے اپنا ماں کی حالات سے کیے ہوئے میں نہیں دیتا ہوں پھر گیا دوبارہ آیا تو اس نے کہا چلو صاحب اور میں سے شکرانہ لے کر آئے ہوں کہ آپ انکار نہیں کر سکتے ہو کیسے انہوں نے کہا میں آپ کو ماں سات آدمیوں کے چیار صاحب اس میں سات آدمی سات تھے ہاں آپ اور سات آدمی آپ کا اور آٹھ آدمیوں کو میں آج پر بھیجنا چاہتا ہوں اب کیا خیال ہے ٹھیک ہے کہا کہ وہ منتخب کرو آدمی باقی خدمت کو منتخب کرو وہ بھی اس زمانے میں پچیس ہزار خرچہ تھا وہ آٹھ آدمیوں کا کتنا دو لاکھ ہو گیا دو لاکھ کا چیک لے کر آدمی آیا کہتے ہوئے ہمارا ایک حاجہ ہوا تھا جبری واقعی ایسی کرامت تھی کہ ہم سے بھی جبری کروایا بغیر پیسوں کو جبری کروایا تو تو یہ بات پوچھیں آپ پوچھتے ہیں پھر ذکر کرتے ہیں رحمان صاحب سوال نہ کھیل قبولی تھی؟, جی؟ قبولی تھی؟, قبولی تھی ہاں ولاد قبولی تھا جب قبول وجہ سب ولی بنتا ہے شیطان جو ہے یہ قبول نہیں تھا اس کا وصول تھا قبول نہیں تھا تو وصول مارفت ساری باتیں اس کی تھی قبول نہیں تھا اس لیے جو سر بکر کیا نا کہ با استقبر اور کانا میرا کافرین ہاں جی تھا کافروں میں سے ماضی کو صدر سے معلوم ہے علم الہی میں یہ تھا کہ تھا کافروں میں سے لیکن کثرت عبادت اور کثرت مجاہدات جائیداد سے یہ اس کی ہے تو قرب وصول کی منزل نے طے کیا ہوا تھا لیکن اس کا اس کا قبول نہیں تھا علم الہی میں یہ بات تھی کہ رد ہوگا اس لیے کہتے ہیں جس وقت یہ آسمانوں میں چرچا ہوا کہ اللہ کا خلیفہ پیدا ہونے والا ہے اور ایک دربار الہائی میں سے ایک مردود ہونے والا ہے تو اس پر سارے فرشتے جو تھے وہ لرزان طرفاں تھے اور ڈر رہے تھے اور اس کا خیال تھا کہ یہ کوئی اور ہوگا کہ میں تو نہیں ہوں تو جو اس میں کہاں کہا تھا قبول اس کا نہیں ہوگا یہ کہتے ہیں کہ آخر تک مشاہدہ ولی ولی اللہ جو کہ عالیہ زہر کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی آخر تک تر رفظان طرزاں ہوتے ہیں کیونکہ قبول جو ہے وہ چیز اجزاء ہے وہ مشاہدہ نہیں ہے قاشقہ مشاہدہ اور کشپ و کرامت کی ساری چیزیں جو ہے یہ قبول نہیں ہیں ان کے ساتھ بھی مردود ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور قبول کو اللہ تبار نے پردے غیر میں چھپایا ہے नहीं? اس لیے وہ صاحب اکرام تھے جن پر بہت زیادہ ٹینشن ہوا ہے بہت زیادہ رمگین ہوئے ہیں تو ان کو پھر حضور صلی اللہ نے بشارت دی ہے کہ آپ جنتی ہیں ایک بچ رہا ہے اور اس کے علاوہ چند اچھا آدمی اور ہیں جن کو آپ نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہوئی ہے کہ ایسے حال کو پہنچ گئے تھے کہ آپ بشارت نہ دیتے تو پھٹ کر مرنے کا خطرہ ہو رہا تھا دنیا میں بشارت دی گئی جنت کاشت بچتا کا یہ حال تھا کہ دنیا میں جنت کی بشارت دی ہوئی تھی پھر بھی عمر فاروق ضلع تم نے ایک دن خدافہ نے کہا ہے کہ خدیفہ آپ کو تو مناسبوں کی فہرست بتانے کا رجازت نہیں دی ہوئی ہے لیکن ایک بات تو بتا دو کہ میں تو مناسبوں میں نہیں ہوں تم نے کہا نہیں آپ نہیں کیا اشرام بشراہ کی بشارت کے باوجود اتنا غم اپنے بارے میں اور ہمارے یہ حال ہوتا کہ ہم ایک ہفتہ تک سے کی نماز پڑھ لیں ہمارے مولانا صاحب مزاق میں کہا کرتے تھے کہ اصور ہے ساجردوں کی وہی انتظار کے لیے تھے پھر کہتے وہی کا انتظار ہوتا ہے کہ یہ آ جائے اور جو ہم چاہیں وہی قبول ہو جائے جو دعا مانگے وہی ہو جائے ہماری مرضی کے خلاف ہو اس کوئی بات ہی نہ ہو ایک دفعہ بھائی عبد الباب صاحب رائے وڑے میں ہم سے کہہ رہے تھے کہتے میں ایک بزرگ کے پاس گیا میں نے کہا جی شروع شروع میں بڑی دعائیں قبول ہوتی تھیں شروع میں جب میں آیا ہوں بڑی دعائیں قبول ہوتی تھیں اب دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں تو کہتے ہنجر بزرگوں نے کہا کہ کیا خدا بننا چاہتا ہے بس دیکھ خاموش ہو گیا خبر تو کیا اور بات نہیں تھی کیا دکھا بند ہر دعا قبول ہو سے اللہ ایک دفعہ میں فیصلہ آباد گیا تو وہاں ایک جماعت میں گئے ہوئے تھے تو ڈاکٹر صاحبان نے کہا کہ یہاں ہمارے ڈاکٹر صاحب ہے اس کی ٹانگ ٹوٹی ہے اور ٹانگ دور نہیں رہی ہے نان یون ایسی چارپائی پر پڑے سال جڑتے ہی نہیں ہے پیشن کرتے جڑتے نہیں پہلے میں دیکھنے کے لیے گیا چھ فٹ قد ہے اور خوب مضبوط بدن ہے اور ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے تو میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں انہوں نے بتایا میں جو اسٹوڈنٹ ڈپارٹمنٹ میں ہوں اور پنجاب میڈیکل کالج کے میں نے پارٹ ون کیا پارٹ ون اس سے فرسٹ اٹمپ میں کیا بات. تو میں نے غور کیا تو پارٹ ون کا فرسٹ اٹمپ پر ہونے پر اس صاحب آدمی اس کے برادری میں سے کے پیچھے تھا کہ اس کے یونین میں ہوئے خیر میں یہاں پر آیا میں نے صاحب سے اس کی دعا بھی کروائی کو میں نے لکھا کہ اس طرف آپ آپریشن کریں گے لیکن ہے کہ آپ نے اپریشن کو خفیہ رکھیں گے اور دوسرا یہ کہ آپ آپریشن فیصلہ باز بھی کریں گے یہاں سے باہر جا کر برادری والے گھر والے کہتے ہیں یہ جی کیا کرتے ہو لاہور میں اپریشن کراتے ہو اور گھر سے دور کہ بس کچھ میں نہیں کراتا ہوں یہ جی آدمی نے کہا کہ یہ بات خوب کیا رکھو گے یہ جی آپریشن کر کیا کام جڑی میں نے کہا یہ ہمارے حضرات کا وہ راز و علم ہے فقراء کا راز میں نے کہا کراک اراد ہمارے حضرت صاحب اس بات کو پائے کہ کیا ڈاکٹر صاحبان کے ساتھ نہیں تو انجینئر کیوں ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب صاحب خبر ہے پکڑ نہیں ہے پتہ نہیں تو دو اس کی فیصلہ بعد میں نان یونین تھی اور لاہور میں یونین ہو گئی ایک بات دوسری بات اس بات کو تو آپ ہی مانتے کہ بعد میں اسٹریس میں اور ڈپریشن میں ہو اس کے پھر انزائمز ہارمون کام نہیں کرتے ہے کہ نہیں اس کو آج سے زلے جلد نہیں ہے اس کو, اس کو پتہ ہے اسٹریس اور ٹینشن میں انزائمز اور ہارمونس کام نہیں کرتے ہیں اور ڈپریشن میں بھی کام نہیں کرتی تو اس کے نکال دیا جائے آدمی کو چلا کرتے مسئلہ ہو جائے ڈاکٹر صاحب سے دھماکڑی اس کے اقل پیکٹس کے فائدہ نہیں کی گزرتے خرگو ایک سیکریٹرک کانفرنس میں باقاعدہ ایک کافر سیکرٹرس نے کہا ہے کہ میں نے کچھ وارڈنگ سیکھی ہوئی ہے کہ وہ میں اپنے مریضوں سے کرواتا ہوں تو ان کی ہیلنگ جلدی ہوتی ہے ان کا ہے جلدی ہوتی ہے یہ مجھے کسی کانفرنس سے آئی ہوئے ڈاکٹر نے بتایا تو میں نے پوچھا کیا ہے تو اس نے اس اس لا الہ الا اللہ سبحان اللہ سبحان کے سبھا لمج لائے لکھے میں کرواتا ہوں اور ایک بار میں کسی کام کی جیسے ڈاکٹر مفتی کے پاس گیا خالد مفتی کے پاس تو مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں ڈیٹا کلیکٹ کر رہا ہوں لوگوں کا کہ جلد سے میں ذکر کار بھی ساتھ کرواتا ہوں علاج کے اور کی کہتے ہیں کہ ان کی ہے تو سیاح جلدی ہو رہی ہے تمہارے پاس وہ ڈیٹا ہو تو وہ مجھے دے دو ایک سب میں تو اتنا فرق آؤں کہ اس کو ڈیٹا کو کلیکٹ بھی کروں گا پھر آپ کو بھیج بھی تو یاد بھی ایسا ہو جو جمع کر لیا کرے تو ہو جائے اللہ لا لا